اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا امتہو میں اللہ کی شیطان مرزود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الله قسمه للرسول ولذی القربى والیتامہ والمساکین والطama walmasaini waاب السbili in kutung آمtung bilahi waما أنزنا علىعَ dina يu mal fur القon وما أنزنا علىdina يu mal furقon ي maltaق جaan وَ a كل شيء qدي. اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے مال غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور عہد قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے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 يزيركهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں قافلوں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بات کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھڑنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ و اذ یوریکوہم اذ التقیتم فیہ اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم ليقضی اللہ امرہ کان مفعولا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 اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَعْرٌ لَكُمْ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 اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا قُلَائِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرستہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے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 مال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان ركھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں كرتا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 كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ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 منهم ثم ينقضون عهدهم كل وهم لا يتقون جن لوگوں سے تم نے سلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑے ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں کرتے فعیم فن فلحر بھی اللہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہو وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہوا فن کن خیا نو خواہ ان اللَّهَ لَا يُحِبُّ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا حیر انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا <يُعجزون> اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ اپنی چانوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے لاحکم ویند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 لو ان پکمفیل اردمی الفت بین کولا کلف بینیزکی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 اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہے کافی ہے یا غلط نابر نہ صابرون بومی ات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 اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فضیا تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا فکل غفور تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے يا ايها النبي ذق لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 Waang fusi hin fi sabi lillai waladina aawawana faru ula ika barhum aya qubar Wadiين aamanu walam yo ha jiru maalkum min wala وَistasru qu fiddini faqaala komun nasru إ qaalaqaw min bayna ku waaynaهُ miaako وَلهُ بmaata maluna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 اولیا تفا فتن تم فرضی و فساد کبیر اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنا برفا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم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 وَاُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے برا من اللہ و رسول ہی ناحت تم من المشرقی اے اہل اسلام اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرقوں سے جن سے تم نے کرتا بے بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے فصیحوا فی الارض اربعة اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین تو مشرکو تم زمین میں چار مہینے چل پھر رو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آج زکر سکوگے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِم مَّعَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور حجی اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرقوں سے بیدار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دست بردار ہے پس اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دکھ دینے والے آزاد کی خبر سنا دو البتہ جن مشرقوں کے ساتھ تم نے عید کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے کسی کی مدد کی تو جس مدت تک ان کے ساتھ تحت کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پہ گاروں کو دوست رکھتا ہے فن سلح الحروم فخلو تم وم وم وقل کلر فاقام فخلو سبی لہم ان اللہ <سؤال> غفور رحیم جب حجۃ الوداع کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھاٹ کی جگہ ان کی طاقت میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خاص ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقينوا لهم إن الله يعب المتقين بلا مشرقوں کے لیے جنہوں نے عہد پرو ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک اللہ پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے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 لا يرقبون في ولا هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتے داری کا پاس کرتے ہیں نایت کا اور یہ حس سے تجاوز کرنے والے ہیں فعم الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي فدین و الْآيَاتِ العیات قومی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پانو سی دین کم و پانو سی دین کم فقاتی روی ان لہملا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 قلوبهم من يشاء من اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے ام حسبتم ان کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ماں کا نل مشرقی نا مساجی شاہدین بالکف ارمال وفن ہوں خالدوں مشرقوں کو دیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب احمد بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دو زخ میں رہیں گے نس من آ من بلا ول یونی آخری و اکام سلا تو آت زا تلم یل اللہ فرسک میل مدد مساجل من آ من بلا ول ملا تو آت زا تلم یل اللہ فرسک میل مددی اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور ذکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں رکھتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے الحاج و عمارت المسجد کمن آمن باللہ والیوم آخر کمن آمن اب آخری سبیل اللہ لا عند الله والله لا القوم کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا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 اور وہ ان میں ابد آباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا سلا تیار ہے با اکم و اقوام کم اولیا انس تحب الفر المان وغلہ الظالمون اے اہل ایمان اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہے آبا نکم وزواج وشیرت وم والا تجارت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 Quan Lada nas ku wau في ma na kasiati wayauma runaynin il الأرجbat kum kasaratu kum falalam turnran kum shaa Falam turnran kum shaam wabaqa a kum الأdu اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ ہنین کے موقع پر جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر گر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے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 پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہ الذین ان انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد العرام بعد عامہم حاذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ انشاء <مومن> مومنوں مشرق تو نجس ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانے کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کو جانتا اور حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ما ح الله wala su wala يدينuوندينين الحّ من الذيين أtul الكتاب baatta يtul الجزية حتىtta يtul الجزية ta يدين wa صاضون.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 انہوں نے اپنے علماء اور مشائق اور مسیح نے مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے اللہ ان يتم نوره ولو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھوک مار کر بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگر کافروں کو برا ہی لگے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ ہل مشرق وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوشی ہوں یا ایها الذين آمنو ان كثيرا من الاصحاب والرهبان ياكلون اموالا ناس بالباطل لا ياكلون اموالا ناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 مجھو لینجہ نم پت کواجی باح نو بھم وزم ہاضا منسوکم تک نو جس دن وہ مار دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بکیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹے داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا بزا چکھو ان السماوات چکھواتی يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ حُرُمًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطروا عدة مَا حرم الله فيحلوا مَا حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ام کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کرنے اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کرنے ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مطاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 لَوْ كَانَ أَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا عَلَى خَرْجِنَا مَا كُنَّا يُهْلِكُنَّ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنهم اگر مال غنیمت سہن الحسول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ ایسے حضروں سے اپنے ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں عف اللہ عن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 جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان کرتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پر ایزگاروں سے واقف ہے انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر وارطابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دل پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سب وہ اپنے شک میں ڈاما ڈور ہو رہے ہیں اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہو تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو خی کم اوضعو خلالکم خب الفتنہ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 اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دو سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں ان تو یقولو قد اخذنا تسو من ان تصب کا مصیبت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 آپ کہیے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجر اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا کارسان ہے اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے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 بالله ولا اللہ خوشال اللہ وهم اللہ وہم کاری ہوں اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست قائل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو نہخوشی سے فلا تو عب کا اموا لملہ بحا فی الحاطی دنیا بہوم بحا فی الحاطی دنیا متضم بہوم کا فر تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو آزاد دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِنْكُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوگ لوگ ہیں لو یون مل او, مغارات أو إليه وَهُمْ يَجْمَحُونَ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے کلا یا غار و مغ یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں اور ان میں بات ایسے بھی ہے کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانزنی کرتے ہیں اگر ان کو اس میں سے خاط خواہ مل جائے تو خوش رہیں اور اگر اس قدم نہ ملے تو جھٹخا ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبيل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدقات یعنی زکوۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تعریف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤزون رسول الله لهم عذاب أليم.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 اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہ تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے فتم بانو گرنی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 نس اللہ ان هم منافق برد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جس یعنی ایک ہی طرح کی ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم یہ ہسب ہوں اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے کلین کبھی کم کانو اشد منکم کم قوتم اکثر اولادا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا استمتع الذين من قبلكم بخلقهم كَمَا استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وَقُضِئْتُمْ كَالَّذِينَ خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 يأمرونَ بالِالمَعْروف وَيهون عنعَنمُنكري وَيطيمونَ الصَّلا تَ وَيُؤتونَ الزَّك تَ وَيطعونَ اللهه وَرسول أُولائِكَ سَرحَمُهُم اللههُ إ اللهه رَزيز اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین جنات تجری من الانہار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 اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافلوں اور منافقوں سے جنگ کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے یعرفون باللہ ما قالو ولقد قالو کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامہم وهمو بما لم ينالو وما نقمو الا ان اغناہم اللہ ورسولہو من فضلہ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتظلوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا اور ان میں بار ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنی مہربانی سے مار عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نگو کاروں میں ہو جائیں گے فلما من فضله به وهم لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے ہس سے رو گندانی کر کے پھر بیٹھے کلو الاؤ نہ بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بیدا اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بےچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں ان پر جو منافق کان کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے لَيْكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہی ہے اگر ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فح الْمُخَلفُونَ بِمقجِهِ خلالِلَ فََسُول اللَّهِ وَكَهأَ ج جهدُ بِأَمْوهٍ وَأَفُهِ بأَمَّهِ وَأَنفُسِهِ فِي سَب اللهِ وَقَاال لا تَمْم فيِرُ فيِي الْحَر قُلْنا جَه م شَدُّ حَرَّ لَقانوا يَفْقَهُ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 یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سرونا ہوگا خروج فک اللہ تخرجو مریا ابدا فک اللہ تخرجو مریا ابدم ولن تو مریا دعا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 ولادیلا قبری و رسولی اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر جا کر کھڑے ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نا ہی مرے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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عرج إذا نصعوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نہ تو ضعیفوں پر کچھ گنا ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ کے جہاد ہوں یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں نکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے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 الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں یعنی اس بات سے خوشیوں کے عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں صدق اللہ مولان